بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خصعا كبيرا ولا تقربوا اذننا إنه كان فاحكا وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حظم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يترس في القدل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليسيم إلا بالذيه أحسن حتى يبلغ شبه وأوثوم الأهد إن الأهد كان مسؤولا وأقول كإلى جاكت المدن بالقصدات المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا كُلُّ ذَلِكَ كَانَ خَطِيئَةً وَإِنَّ رَبَّكَ مَغْفِرَةٌ لِّلْعِبَادِ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ اور حکو کی پڑا وقت میں ہم نے سابقہ لفظ میں والدین کے حقوق کا ذکر کیا تھا جو بحثی سے مسلمان ایک مسلمان کو اپنے والدین کے ذمن میں ادا کرنے چاہیے یا وہ رویہ جو ایک مسلمان بیٹے کو ماں باپ کے بارے میں پیار کرنا چاہیے وہ ہمارے دیر کا ہے جیسا جات کیا جا چکا تین دو رقو میں انسان کی اجتماعی زندگی کے بارے میں حدیات موجود ہیں ایک جا سکتا ہے انسان کے ان رویوں کے بارے میں کہ جو اسے پیار کرنا چاہیے اجتماعیت کے بارے میں یا ایک اجتماعی معاشرے میں رہتے ہوئے دوسرے سے صفات کا حامل ہونا چاہیے جن کی اہمیت آپ اس طرح سمجھ کہ یہ دور کو سنح بنی تاحی کے ہیں کہ جو عمر صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پہ جانے کے واقعے سے شروع ہوتی ہے اللہ عقلی لیلم من الحرام لگتا اور روایات میں سکھا روایات میں بات موجود ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام کو جو دس احکامات دیے گئے تھے جن پہ ان کی شریعت مبنی تھی جو یہ دست حقایات ہیں جو ان دور کو میں آئی جیسے ہمارا قرآن ہے دین کی اخساس یہ ہے لیکن اسے ایکسپلین کیا ہے آدی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تفصیل سے جس طرح کتاب کے ساتھ معلمی ضروری ہوتا ہے ہم بچے کو کتابیں لے کے دیتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک پڑھانے والا بھی ہوتا ہے ہم اسے اسکول بھیجتے ہیں یا گھر میں تعلیم کے لیے کا بندوبست کرتے ہیں اسی طرح اللہ صرف کتاب نہیں بھیجا کرتا بلکہ اس کتاب کے ساتھ صرف معلم بھی مہیا کرتا ہے جو وہ کتاب پڑھاتا ہے اللہ کی نگرانی میں اور اللہ کی بتائی ہوئی تفصیل کا آج کے درس میں کچھ والدین کے فرائض کا ذکر ہے اور اولاد کے حقوق کی بات ہے پچھلے درس میں اولاد کے فرائض اور والدین کے حقوق ذیرے میں آج کے اس درخت میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اولا تب تو اولاد کا کیا اپنی اولاد کو حسرت کے ڈر سے قتل مت اپنی اولاد کو اس ڈر سے یہ کھائیں گے کہاں سے یہ مکان ان کے کہاں سے بنیں گے ان کا مستقبل کیا ہوگا لالا اس در سے نسرت کے ڈر سے افلاس کے ڈر سے غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو بڑی ساری بات فرمائی جہاں بھی قتل اولاد کا ذکر آتا ہے وہاں یہ بات ضرور آتی نان نرض کو روم والی آپ ہم انہیں رز دیں گے اور تمہیں بھی دیتے ہیں یہ نرض کو مدارے کا یہ فیوچر کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے یہ پیزنٹ کے لیے حال کے لیے استعمال تم انہیں مت قتل کرو ناشن کو میں انہیں رزف دوں گا ہم انہیں رزفٹ دیں گے بھیا تم اور تمہیں بھی میں ہی دیتا ہوں تم اگر یہ تمہیں ہو کہ اپنے رضاک تم کھلو تو یہ تمہاری خام خیالی ہے اور اگر تم اولاد کو اس ڈر سے قتل کر رہے ہو تو ثابت نہیں ہوگا کہ خود اپنے بارے میں تمہارا صحیح نہیں جائے مجھے اپنے عقیدے کی مستگی کر لو تمہارے بھی لذاق ہم ہیں ان کے بھی لذاق قبضہ اولاد دو طریقوں سے ممکن ہے ایک تو پرانا طریقہ ہے زندہ گاڑ دیا ایک نیا طریقہ ہے ہم جدید ہو گئے ہیں سائنس پڑھ گئے ہیں ہمارے پاس اب زیادہ کیمیکل ہیں ہمارے پاس زیادہ درائیں ہیں انہیں قتل کرنے کے ہم انہیں اس طریقے سے قتل کرتے ہیں کہ جس طرح جو وہ تھے لیکن میں آنے سے پہلے انہیں قتل کر جم میں کوئی کمی نہیں جرم میں کسی قسم کی کوئی کمی قتل ہوا ہے ایک کو دیکھے قتل کر دیا ہے ایک کو آنکھوں سے لے قتل کیا اصل جو بات ہے وہ ہے عقیدہ کیوں قتل کر رہے ہو یہ فیملی پلاننگ کیوں ہو رہی خصیت املاک اسلو افناد کے ڈر سے کر رہے ہو اب چاہے زندہ گار دو یا زندگی پڑھنے سے پہلے اسے ضائع کر دو لیکن مقصد تو ایک ہے عقیدہ تو برحال زور سارا خصیت املاک اس پر ہے مجبوریوں کے لیے تو اجازت بھی ہے فیملی پلاننگ کی اجازت ہے یہ کس نیت سے اور اس نیت کو وہ اچھی طرح جانتا ہے جو جج ہے یہ جو, جو جج آپ کی ججمنٹ ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ جس نیت سے یہ کام کیا جا رہا اپنی اولاد کو اسرت غربت کے ڈانٹ قتل مت یہ تو ایک قسم کی کہنا چاہیے کہ خود غلطی ایک آدمی خود تو بس میں سوار ہو گیا لیکن دوسرا کوئی سوار ہونا چاہتا اسے دھکا مار کے نیچے گیا خود تو دنیا میں آ گیا جس دنیا کو باپ کی جامین سمجھ لیا کسی اور کو آنے دینے کے لیے تیار نہیں اس دنیا پر کون آئے کون بسے اس کا فیصلہ دنیا کے مالک کو کرنا ہے تجھے نہیں کرنا دوپر ہوتا ہے کو اس دنیا میں آنے سے روکنے کے لیے تجھے کس نے یا پارٹی کی یہ ہے وہ بات بلا کا انسان کی نظر معدور ہے انسان کا علم معدور ہے ایک آدمی یہ دیکھتا ہے میرے گھر تین بچے دو بہنیں کافی ہیں ایک بچی ہے دو بچے ہیں کافی ہیں میں نے پڑھاؤں گا میں نے ڈاکٹر بناؤں گا لیکن وہ نہیں جانتا کہ ان بچوں میں اس کا حصہ ہے یا نہیں یہ اکاپ ہو سکتا ہے تینوں باغیوں وہ جسے اس نے دنیا میں آنے نہیں دیا ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا مسلم ہوتا یہ تینوں زہریں ہو سکتا ہے وہ اس کا پریافت ہوتا سیلم یہ بات نہیں جانتا کہ اصل میں یہ اس کے لیے بائیں سہارا ہے یا وہ اسے اس نے قتل کر دیا تو یہ فیصلہ کیا بہت دفعہ ایسا ہوا خاموش نے یہ سمجھا کہ یہ بچے کافی ہیں تین چار اور بچہ نہیں آنا چاہیے بچوں کو بند کر دیا گیا سائنسیفک طریقے سے ایکسیڈینٹ ہوا تینوں چارے بچے مر گئے خاموش بھی بٹ گیا وہ بیوی بھی بچ گئی چاروں بچے مر گئے اپنے پتے کھیل چکی وہ تو ہار چکی ہے جو اس کے پاس تھا ہی کین ڈو اب وہ کچھ نہیں کر سکتی نے اپنا دروازہ کھلا رکھا ہے اب وہ نہیں شادی نے جا لے گا بھائی مجھے ادا چاہیے اس کا راستہ تو کل ہے تین اور دروازے ہیں عورت کے لیے اس نے جینے کا ہاتھ دروازہ بند کر دیا وہ اپنی آپ میں سلکتی رہے گی ہمارے ہاں یہ واقعات بہت ملتے ہیں ہمارے وہاں خامن کی بات مان لی اس کے بعد جو نتیجہ نکلا وہ خود اکیلے بھگتے کی خامن تو اپنی جنت بسائے بیٹھا اسے کیا تکلیف ہو تو اصل میں جو زور ہے وہ عقیدے پر ہے اگر کسی بیماری کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے کسی ادھر کی وجہ سے ہو رہا ہے اگر جان کو خطرہ ہے ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ معاملہ ٹھیک ہے تو اس کے لیے جواب ممکن ہے لیکن اگر عقیدہ وہ خدشہ تین ہے اس رت کا ڈر ہے میں کیسے پڑاؤں گا میں کیسے کھلاؤں گا تو پھر تم یہ سمجھتے ہو کہ ان بچوں کی رضاق تم تم نے اصل میں اللہ کے اتھارٹی پہ ہاتھ ڈالا ہے خود اس کی جگہ بیٹھ کے تم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کتنوں کو تم نے رزق دینا ہے جبکہ رضا کوئی اور ہے فرمایا ان کا قتل ہوں کارا سے ان کا قتل بہت بڑی غلطی ہے بہت بڑی خطا ہے یہ راہ کھل گئی تو پھر بند نہیں اولاد کی زیادتی کو قرآن میں احادیث میں کہیں بھی آزاد نہیں کہا گیا بلکہ اللہ جہاں کہیں بھی احسان جتلاتا ہے پرماتا ہے کمبے ابوار میں وہ بنی میں نے تمہاری مدد کی مال سے اور بیٹوں سے اولاد سے گویا کہ اللہ ہے اولاد پاب آتا تھا تو پہلے اس کے ہاں بچے پیدا ہونے بند ہو جاتے میں دودھ پینے والا کوئی نہ ہو اس کے بعد ان کا بیڑا بھرا کیا جائے تو جو کم اس طرح کرتی ہیں جو خود تعین کرتی ہیں آپ نے مستقبل کا اس انداز میں ان کے یہاں کیا ہوتا ہے یورپ کو آپ دیکھ لیجیے یہ وبا وہیں سے پھیلی ہے انہوں نے دو بچے لیے انہیں پڑھانا ہے اگر اس پڑھانے کا مطلب یہ تھا کہ بچہ زیادہ ماں باپ کا احترام کرے تو وہ بات انہیں ملی ہے انہوں نے ایک گول حاصل کیا ہے اپنا یہ مقصد حاصل کر لیا تعلیم دے کے بچوں کو نہیں وہ بوڑھوں کے گھروں میں جا کے بڑھتے ہیں اور وہاں سے خون کر دیا جاتا ہے اپنا ہاتھوں سے پیسے دے دیں یہی تعلیم چاہیے اسی لیے دو بچے رکھے تھے اگر اس لیے ہوتا ہے کہ وہ والدین کا ادب کریں اخلاق سے بولیں تو یہ ہوتا ہے وہ باپ کو ہاؤ اور جو کہنا بھی پسند نہیں کرتے ہائے انہوں نے کہہ دیا وہ ہائے تاریخ زندگی بات سنتا رہے کیا حاصل کیا اس نے تعلیم دے کر اگر اس لیے اولاد کو تربیت دینی ہے کہ وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنے سینے کی ٹھنڈک بنے تو یورپ یہ حاصل نہیں کر سکتا ہے وہ آگ بن گئی ہے ان کے ہمارے ہاں اللہ کے فضل سے اگر خاندی کی شرح اتنی زیادہ نہیں ہے تو بھی ہمارے ہاں ان کا سا حال نہیں تو یہ بے اخلاق سے can... بیٹے تھے کوئی دوست بڑے عرصے کے بعد ملے ان کا کہ فلام بیٹے ان کا انجینئر بن گیا ہے ماشاءاللہ اللہ چکم ڈاکٹر ہیں اچھی پوسٹ ملی ہوئی ہے اچھی تنخواہ سے تیسرا وہ پرائنری پڑا تھا دکان کا اس نے کہا نلائک کو جوتے مار کے گھر سے نہیں نکالا اس نے کہا اسی نالائق کے ساتھ تو رہ رہا ہوں دوسروں نے تو نکال دیا یہ حال بھی ہوتا ہے جن پہ تخلی ہوتا ہے اور اخر پناہ وہی ملتی ہے جسے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو اس کے لیے تعین اللہ نے کرنا ہے تم یہ دعا کرتے رہو کہ ربا نا وزور ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک تم یہ تعین مت کرو کہ دنیا میں کتنے بندوں کو آنا ہے اور کتنے کو ہم نے نزت دینا ہے اب اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی کیا آدمی دنیا میں بھوکے نہیں مر رہے لاکھوں کی تعداد میں مرتے جب قید آتا ہے جب سیلاب آتا ہے سب کچھ ہو رہا ہے بھوکے بھی مر رہے ہیں اور وہ ہمتاب جو ہمیں یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اپنے بچوں کو قتل کرو وہ اپنا پہاڑوں کا حساب سے اپنا مکھن اور اپنا گھی اور اپنا وہ جو گرہن اور وہ جو ان کے پاس ہے وہ سمندر میں گراتے ہیں گرد کرتے ہیں اپنی کا مکھن اپنی گاؤں کو ہی کھلا دیتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ مارکیٹ جو ہے وہاں اس کی ویلو رہے وہاں اس کی قیمت متاثر نہ ہو وہ ہمارے اندر کے مشورے پہ کل لیکن اللہ ہی کہتا ہے اولا تب تو لو اس حق کے ساتھ قتل مت کرو نہ دوپوک میات اکرب جنا جنا کے نزدیک بھی مت ہٹکو ان نہوں کا خاحشہ یہ بڑی بے حیائی کا کام وہ سا اور بڑی بری رائے اب جہاں دو چیزوں پہ بیٹھے ایک تو یہ کہ یہ فرمایا والا تج مت کرو فرمایا جنا کے نزدیک مست نہ نزدیک جاؤ گے تو جنا ہوگا جس جی طرح حضرت اعظم علیہ السلام سی یہ فرمایا تھا کہ یہ درخت نہیں کھانا یہ نہیں فرمایا تھا. فرمایا بلا تھا کر باہ چل رہا اس درخت کے نزدیک نہ جانا کیوں نزدیک چلے گئے پھر یہ کہنا کہ نہ کھاؤ یہ تو ممکن نہیں میں جانتا ہوں میں تمہارا خالق ہوں میں تمہیں کریٹ کرنے والا ہوں میں جانتا ہوں کہ اگر نزدیک چلے جاؤ گے تو کھا پائے گیارہ ہزار بورڈ کی ٹیبل کھلی ہوئی ہو تو آت, وہ انہوں نے دور درخت رکھے ہوتے کہ اتنے اس کا رینج ہے دور سے گزریے بات یہ کھینچے رب جانتا ہے اس برائی کا کتنا رینج ہے کہاں سے تمہیں کھینچے کہ دور رہو حضرت آدمی لکھنا نزدیک ہے اسی طرح جنا اب یہاں سے تو کہاں نے سدے ذرائع کی ایک راہ نکالی ہے ایک اصطلاح ہے مجھے یہاں کہ برائے کی طرف جانے والی راہ کو بھی روکو اسے بھی بند کرو مسلم مقصود یہ تھا کہ پودے کو نہ اس درخت کو نہ کھایا جائے اللہ نے کہا اس راہ کو اس راہ پہ نہیں جانا ہے بند کر دیا نزدیک نہیں جانا اسی طرح یہاں جناح کی طرف لے جانے والی ہر راہ بند کی جائے اور اولین یہ کہ نقاہ کو آسان کرو نکا آسان کرو تاکہ ہر قابل نکاح شخص نکاح کارلے آسان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لاتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس شادی کرنے کے لیے دکھ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تمہارے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے فرماتے نہیں آپ نے فرمایا کچھ قرآن یاد ہے ان کا جی مجھے فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں آپ نے فرمایا جاؤ میں نے اس کی اہم فلاں کو تیرے نکال دی نکاح کو آسان کرو دوسری طرف فہاشی کے تمام ذرائع بند کرو جو اس جذبے کو مستعل کرتے دی عورتوں پہ پابندی لگا دی پکڑ نہ بھی دی بولو نہ یہ چلتے پھرتے ڈائنامائٹ گھروں میں بیٹھے زبروں کی آواز بھی مردوں کو سنائی نہ دے بولا پخدار بالکل کسی سے بھی بولو تو بات میں لوچ نہیں آواز میں ہونی چاہیے کو عصما اللہ جی کر دیں گی بہرادل جس کے دل میں مرد ہے اس مرد کو پانی مل جائے گا سمجھے گا پتا نہیں معاملہ کیا کیوں مجھے کہہ رہی ہے تشریف رکھیے بیٹھیے کیوں مجھے کہہ رہی ہے کہ آپ کا نام کیا ہے آواز کا لوچ یہ باتیں پوچھی بھی جا سکتی بہت ضرورت لیکن آواز میں وہ لوج نہیں ہونا چاہیے فلا اقدام ابل قول یہ کچھ کہا جا رہا ہے ایشن صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ان سلمہ رضی اللہ تعالیٰ زینب رضی اللہ تعالیٰ ہوتے سودا رضی اللہ تعالیٰ حضور کی ویبیو سے یا نسا نبی النساء نبی کی بیوی تم کسی عام عورت کی طرح نہیں تینت تقائی تقویہ تیار کرو فلاں اقدان بال دیکھو بعد میں لوچ نہ آئے آواز میں لوچ نہ آئے وہ رستے بند کیے جا رہے عورت کی امامت نہیں رکھی گئی اس میں بھی فٹنا ہے حالانکہ وہ اللہ کی کلام پڑھتی اگر عورت کی آواز سنانے مقصود ہوتی تو اس کی امامت کو جائز رکھا جاتا اللہ کے کلام کی کرس کرتی وہ کی امامت نہیں نماز میں اگر وہ امام کے پیچھے ہے امام بھول گیا ہے امام اور مرد نے اسے محسوس نہیں کیا اسے نہیں پکڑ سکا عورت محسوس کر گئی ہے تو وہ سبحان اللہ نہیں کہے وہ اپنے الٹے ہاتھ کی ہسینی پہ ہسینی کو مارے گی گویا چالی بجائے گی من سے نہیں کہے گی سبحان اللہ دیکھیں جس طرح ذرائع کو بند کیا جا رہا ہے مخلوط تعلیم نہیں ہوگی مخلوط معاشرہ نہیں ہوگا پھوپھی کے بیٹوں سے پڑھتا ہوگا چچا کے بیٹوں سے پڑھتا ہوگا جیور سے پڑتا ہوگا بلکہ پوچھا گیا حضور جیٹ سے بھی یہ کہ وہ جو ہوتا ہے اس کے بعد زیادہ پارٹی والا سمجھا جاتا ہے جیٹ باپ کی جگہ بھی سمجھا جاتا ہے وہ اپنے آپ کو سمجھا ہے کہ وہ سپروائزر ہے سارا تو عمزور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیٹ تو موت ہے اس کا تو زیادہ اثر وسوخ رستہ چلنے والے تو گھڑی دو گھڑی دیکھتے ہیں چلے جاتے ہیں یہ تو چوبیس گھنٹے کھڑے ہوتے جاتا تو اس سے کترا ہے تو یہ سارے رستے بند کیے جا رہے ہیں یہ جو زنا کی طرف لے جاتے ہیں اب دیکھیے وہ کیا رہا ہے اب کیا ہو رہا ہے نکاح کو مشکل کر دیا گیا پیلس کر دیے لاکھوں کا جہیز ہو ڈول دھمکے ہوں بینڈ ہوں کھانے ہوں پانچ پانچ سو آدمی چار چار بسیں بھر کے لاتے ہیں وہ دلہن والے دلہن والوں کا ستنا راش کرتے ہیں غریب کے اپنے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے وہ پانچ سو آدمیوں کا کھانے کا بندوبست کرے قرض لے یا کسی کو رہن رکھے کسی چیز کو نہیں کیا ہے یہ پہلا کام تو یہ ہوا کہ شادی کو مشکل بنا لو کامیاب ہوگئے اس میں شادی مشکل ہے دوسرا معاملہ یہ کہ فہاشی کو آگ کرو گویا اس فیصلے کو آگ لگا دو کسی وقت نہیں بڑھے اس کے عورت نکیوں کے بازار میں آ گئی ہے اخبارات خصوصی زمینیں دے رہے ہیں ٹی وی ہماری بچیوں کو یہ سکھلاتا ہے اپنے ڈراموں میں کہ اپنے آشت سے رابطہ کیسے قائم کرنا ہے کیسے پہنچانا ہو سکتا ہے تم سادہ ہو تمہیں ماں باپ نے نہیں بتایا ہم تمہیں بتلاتے ہیں کتاب میں رکھ کے پکڑا دو قریب بھی چیز میں بنا کے پکڑا دو پین کی اس کور میں رکھ کے پکڑا دو طریقہ ہے वाले وی والے بتلا ریاتی شادی کا سر ہماری فلموں والے کرتے اور فلم دیکھنے والا دیوتا کے لڑکی پر ظلم ہو رہا ہے وہ بھی چاہتا ہے اندر سے کہ مل جائے اب وہاں اپنی بیٹی ہو تو پھر حیرت آ پھر بیٹی کی گردن اڑانا چاہے گا تو انسان کا دل چاہتا ہے یہ بیچارے مزل ہیں دونوں نے کیوں نہیں مل رہے یہ ہو رہا ہے فہاشی کو عام کر دیا گیا ہے نکاح کو مشکل کر دیا گیا گویا زینا کو آسان کر دیا گیا اور وہ ہو رہا ہے اسی کا نتیجہ فاشرے میں بگار کی شکل میں دیکھتے ہیں جب زینا عام ہو جاتا ہے خاموں کو بیوی پہ اعتبار نہیں ہے بیوی کو خاموں پہ اعتبار نہیں ہے خام کامانے پتہ نہیں میرے گھر کیا ہو رہا ہے خاون بیٹھ پہ آیا بیس بیٹھ کے پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے اعتماد کی فضا جب ضرور ہوگی تو گھر کا سکون برباد ہوگا گھر کا سکون برباد ہوگا تو بادشاہ برباد کون برباد اولاد تو اس کے اثرات ہوں گے یہ ساری چیزیں آج جنا کے ذرائع اس کی طرف بلا ہے ہماری دس سال کی تبلیغ ایک دروازہ بند کرتی ہے کسی کے دستخط جو ایک لمحے میں ہوتے ہیں دس دروازے کھول دیتے سے پاس کر دیا گیا فلم آپ چلے گئے سنسر پاس کرنے کا ایک سائن ہی ہوتا ہے کر دیا ہم کام ہو گیا ہم. تو ضروری ہے کہ وہ لوگ جو وہاں سے یہ بارود جی سرونگے بچا رہے ہیں وہاں کیپچر کیا جائے انہیں وہاں سے اتارا جائے ہم یہ سرونگے کب تک صاف کرتے رہیں گے انہیں کو روکا ایک آدمی ڈول نکالتا رہے دوسرا کھڑا پیشاب کرتا رہے کنویں میں دے کنواں پاک ہوگا کبھی اس بدتمیز کو مارو جو کھڑا پیشاب کر رہا ہے اس کے بعد کنویں کو صاف کرو دیکھو کنواں پاک ہوگا تو یہ اندازہ کے ڈول بھی نکالنے پڑیں گے ان بدتمیزوں کو بھی قابو کرنا پڑے گا اسے بھی اپنے ٹارگٹ میں رکھیے دور بھی نکالیے اسلائے معاشرہ کا کام یہ بھی ضروری ہے ان پہ ہاتھ ڈالنا یہ بھی بہت ضروری ہے تو وہ ذرائع کو آسان کرتے چلے جا رہے ہیں ہمارے بچوں کو برہلا رہے ہیں آج میں ایک خبر پا رہا تھا کہ پاکستان میں اب بی سی گیارہ ستل ہونا شروع ہوگا پاکستان بنایا کرے گا ایک دو چیز ایسی کہ جو ہم خود بنائیں تو یہ معاملہ ہے پیسے لے جاتے ہیں آپ کو تکلیف ہوتی ہے کچھ لوگ ڈر گئے کسٹم سے تو ان کا ڈر مت ہم تمہارے لیے آسان کرتے ہیں آج ہماری اولادوں کا مستقبل ان کے ہاتھ ہماری اولادوں نے کیا کرنا ہے اس کا تعین وہ کر رہے ہیں باپ اس حدیث سنا کے بھیجتا ہے پانچ منٹ دس منٹ دے سکتا ہے اس مصروف زندگی میں باپ اپنے بیٹوں کو دے گیا سکتے ہیں اپنے بچوں کو کتنا ٹائم دے سکتا ہے وہ زیادہ تھکا ہوا آتا ہے وہ تو انہیں حوالے کر دیتا ہے اسکول والوں کے کالج والوں کے یا وہ ٹی وی دیکھتے ہیں یا کالج نستانی کے پاس چلے جاتے ہیں وہاں بھی گہرا جہاں بھی چھیا جہاں بھی جاتا وہاں سے یہی چیز فک کرتا ہے اس کے نتیجے میں اولادیں بگڑیں تو جتنے بھی یہ ذرائع ہیں انہیں بند کیا جائے گا یہ بڑی بری راہ اس کے نتیجے میں معاشرہ بگڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان میں یہ دائیا رکھا ہے تو اس کا ایک سبب ہے ایک تو یہ نسل انسانی چلے اس کے لیے یہ ضروری تھا جندا سے یہ بات نہیں ہوتی اسے قتل کر دیا جاتا ہے زندگی میں آنے سے پہلے قتل کر دیا جاتا ہے زندہ ہونے کے بعد پیدا ہونے کے بعد کئی ڈرامے پہن دیا جاتا ہے وہ مقصد حاصل ہوا نہیں پھر اسلام چاہتا ہے کہ وہ بچہ کچھ لوگوں کی بھی نگرانی تربیت پائے پور تک انارا کچھ لوگ ایسے ہوں جو اسے سے بچائیں آپ اگر پچھلے سنس خانوں سے کوئی لے بھی گیا تو یہ بات تو اس کے لیے ساری زندگی تانا بنی رہے گی اس کا کوئی بات نہیں پھر اس دائرے کو رکھنے کے بعد جو بہت کمی دائیا ہے اللہ نے اس کے حلال کے لیے کچھ شرائط رکھ دی ہے جی ایک عورتیں اس کی ساری زندگی کا خرچ اٹھاؤ اٹھاؤں گا اس کی اولاد کو جو تم سے ہو کی بیٹھ پالو گے پالوں گا تم اپنی جائیداد میں سے حصہ دو گے دوں گا یہ چیزیں منوانے کے بعد کہا جاتا ہے اب لیجیے ورنہ کون کسی کی بیٹی کو کھلائے گا کیوں کھلائے گا اگر وہ چیز مفت میں حاصل کر رہا ہے تو اتنی شرطوں کے بعد وہ لے گا کبھی دیں. زنا جب عام ہو جائے گا تو نکاح کی نسبت لوگ جنا کو ترجیح دیں گے کیوں اس لیے کہ وہاں کوئی ذمہ داری اٹھائے ہو رہا وہی کام ہو رہا ہے جو یہاں ذمہ داری اٹھانے کے بعد ہوتا ہے لہٰذا وہ کیوں کرے گا ایک دن سب اس میں مل رہی ہے یہاں وہ اپنی ساری زندگی کے جوخم میں کیوں پڑے گا یہ بات ہوتی ہے اور گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں جہاں لوگوں کی بچیاں بری ہو رہی ہیں واقع میں جنا وبار کے ساتھ فیصلہ جا رہا ہے اور اخباروں میں آتا ہے کہ بھائی ہماری بچی جوان ہے خدا نے لیا یہ اتنے پیسے دیں گے شادی کرو کیوں اس لیے کہ لوگ جنا کو ترجیح دیتے وہ آسان بھی ہے بغیر شرائط کے بھی ہے کوئی ذمہ داری اٹھانی نہیں پڑتی اس مستحج جذبے کو تسلیم دینے کے لیے ایک نیگیٹو وے رول اس لیے اسلام یہ چاہتا ہے کہ زنا کی نسبت نہ کیا آسان اس نے کہ وہ صدارت کی لی کہ جب وہ انسان کے تصور میں آئے تو اس جردے پہ پانی پہنے وہ کاپ سے احساس پہنچا میں کس طرح قتل ہو جاؤں گا کس طرح مارا جاؤں گا کب تک بہت اگر میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا پکڑ لیا گیا سزا سخت رکھی گئی اور رائے کو بند کیا گیا آج سزا ختم ہو گئی ہے ذرائع کھول دیے گئے ہیں ہمارے بچوں کو اس کی تعلیم ہمارا سینما دیتا ہے ہمارا ٹی وی دیتا ہے اور ہم اسکاش میں پڑے ہوئے ہیں کہ ٹی وی مکن تیسری لہر سے تصویر دیتا ہے یہ حال ہے یہ وہ تصویر نہیں ہے جو ہاتھوں سے بنتی تھی یہ حرام ہے میری بیٹی نے تو دیکھ لیا کہ رکا کیسے دینا چاہیے اپنے معاشر کو اپنے عاشق کو چاہے وہ مکھنتی سی لہروں سے اس نے دیکھا ہے یا اس نے ہاتھ کی بنی تصویر سے دیکھا ہے کام تو اس نے کر دیا ہے کسی کو آپ نے انجیکشن دے کے قتل کیا ہے یا گولی مار کے قتل کیا ہے قتل تو وہ ہو گیا اگر وہی کام ٹی وی کی وہ لہریں کر رہی ہے مکنتی سی آپ اس چکر میں پڑے ہوئے کہ وہ فرشتہ رحمت کا اندر آئے گا یا نہیں آئے گا فرشتوں کو چھوڑیے فرشتہ آئے گا نہیں آئے گا بہت سی گھر سے باہر چلی گئی وہ دیکھ کے تو ہمارے بچوں کو تربیت وہ دے رہے ہیں برائی کی اور ہم لاکھوں نے حدیثیں سنائے ہماری حدیثیں ظاہر کہ ان کے کان سنتے ہیں لیکن وہ سب کچھ امرن ہوتا دیکھتے معاشرے میں اور پھر بڑے بڑے فوٹو انہی لوگوں کے آتے ہیں انہیں لوگوں کے حالات زندگی ہمارے اخباروں میں آتے ہیں انہیں لوگوں کو دیکھنے کے لیے لوگ اسٹیڈیم میں ٹور پڑتے ہیں دادا ہمارا بچہ جب دیکھے گا کہ ان کو زیادہ ویلو دی جا رہی ہے تو وہ بھی وہی بننے کی کوشش کرے گا جو وہ بنے ہو کتنے جو راتوں کو سوتے تو یہ تو سبر جماعے کا کاش میں بھی گلیم کمار ہوتا کتنے جو ہے تو شپر جماعت کرنے کاش میں بھی عمران خان ہوتا کتنی عورتیں تو بیٹھیں گے کاش میں بھی حما مالدین ہوتی اس لیے کہ ان لوگوں کو عزت دی جا رہی ہے معاشرے میں جب ان کی عزت ہوگی تو لوگ بھی وہی بننا شروع کریں گے ہمارے بچے ٹیپو کو نہیں جانتے میں نے اچھا تھا کہ کساب میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ سلطان کتا ہے بٹ اس کا مالک ہے یہ ہمیں اسکول میں پڑھایا جاتا ہے تو یہ ذرائع کھول دیے گئے برائی کے ہمارے بچوں کو تربیت دی جا رہی ہے اور ہم ہیں کہ وہ تربیت دلا رہے ہیں سرمایہ والا تھا کسی جان کو قتل نہ کرو جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے ہاں مگر حق پہ تھا اگر اس نے قتل کر دیا ہے تو کساس میں قتل کر دیا جائے یہ حق ہے انہیں حکام منصورہ اس کی امن کوتلا مظلومن اور جو قتل کر دیا جائے جم سے جو ہم نے اس کے ولی کے لیے پکڑ رکھی ہے اس کے ولی کو اتارٹی دی ہے فلاں یوسری تلکت وہ قتل میں اطراف نہ کرے انکارا منصورہ اس کی مدد دی جائے گی اس کے ولی کی یعنی حکومت کی ساری مشینری اس پہ متعین ہے انہیں اس کی تنخواہ ملتی ہے کہ وہ قاتل کو گرفتار کر کے اس شخص کے حوالے کرے اس سے پوچھیں کیا کرنا ہے کیا چاہتے ہو دیا لینا چاہتے ہو پیسے لینا چاہتے ہو اس کی عوض تو بھی چیخے معاملہ ہو جائے گا قتل کروانا چاہتے ہو کے لینا چاہتے ہو تو بھی قتل کیا جائے گا اگر یہ نظام موجود ہو تو معاشرے میں قتال رک سکتا ہے کسی آدمی کا قتل ہو گیا عدالت نے اسے سزا دے دی اس کے قاتل کو حکومت نے اسے سزا دے دی قتل ہو گیا معاملہ ختم ہو گیا جس کا قتل ہوا اس کا سینہ بھی ٹھنڈا ہو گیا جن کا وہ کاتل جس برادری کا تھا وہ برادری والے بھی جانتے ہیں کہ اسے سزا حکومت نے دی ہے وہ حکومت سے کب لے گا نہیں معاملہ رک جائے لیکن ہوتا کیا ہے وہ دیکھتے ہیں مظلوم دیکھتے ہیں کہ ان کے بھائی کے قاتل سینا تانے محلے میں گھوم رہا ہے ضمانت کرا کے پھر رہا ہے پوچھتے ہی نہیں ہیں کوئی سے یہ آگ آخر کر تک جلے گی آخر وہ خود تلوار اٹھائیں گے خود بندوق اٹھائیں گے دیں کے اسے گولی اب وہ دیکھیں گے کہ انہوں نے ہمارے بھائی کو مارا کل وہ اس کے بھائی کو مار دیں گے پرسوں پتلا چلتا صرف ایک کمزوری سے حکومت یہ کام نہیں کر سکتی حکومت کا وہ نظام نہیں ہے وہ عدالتی نظام نہیں ہے مضبوط جو وہ کام کرتا اس کی وجہ سے یہ پیدا تھا پچھلا چل پڑا جیسا ہمارے ہاں ہمارے قانون میں دیکھیے سکم دیکھیے وزیر آباد میں وہ جو واقع ہوا تھا ایک مدعا لڑکی کے ساتھ بدفنی کا قبر سے نکال کے وہ جو لڑکے نے بد فیلی کی گرفتار ہو گیا وہ اقرار کر لیا اس نے اس کے بعد اسے کیا سزا ہے عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ زندوں کے حقوق ہوتے ہیں مردوں کا کوئی حق نہیں ہوتا لہٰذا اس نے کسی کی کے عکل بھی نہیں کیے بڑے اب اس لڑکی کے بھائی وہ اس قابل ہے اس شہر میں رہ سکے وہ اس معاہدے میں رہ سکے ہو. وہ کیا کریں آج حکومت میں دوست پائے رکھے ہوئے ہیں جو اسے جا کے باہر پیرا دے رہے ہیں कोई इसे कुछ न करे कब तक रखो कभी तो बाहर निकलेगा कभी तो उनके हर से चलेगा वो कत्ल कर देंगे सिल पड़ा अब दो कत्ल होंगे वो कत्ल करेंगे ग्राह कर लेंगे जी के उन्होंने गैर में किया है उन्हें फांसी दोगे और अगर जुमेर को फांसी दे देते दे, दूसरा ना मरता अगर जुमेर को सजा दे देते दे, दूसरा ना मरता तुम्हारी जो बेट खामी ने वो माशरे को इस तरह नकेर दिया نظام میں تھوڑا سا سکم جو ہے وہ معاشرے میں برائیاں لاتا ہے جتنا وہ کار منصور اس کی مدد کی جائے گی آج کے دست کا استعمال میں سوال کے ساتھ کر رہا ہوں ٹائم جو ہے ہو گیا سوال یہ ہے کہ ہمارے ان کے ہاں شادی ہو رہی ہے ان کی کسی بیٹی کی انہوں نے ہمیں مدعو کیا ہے جبکہ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ وہاں خلاف شرابی عورتوں اور مردوں کا مخلوق اجتماع ہوگا ملا جلا اجتماع ہوگا بینڈ باجے ہوں ڈھولک ہوگی عورتوں کا بھنگڑا ہوگا اپنا تو یہ ساری چیزیں جو کہ شرعی ہی ہیں یہ ہوں گی وہاں اور ہمارے ان عزیز نے ہمیں بدو بھی کیا ہے اب نہیں جاتے تو ناراضگی ہوتی ہے وہ ہم سے ناراض ہوتے ہیں لہٰذا اس کے لیے کیا ہی ہے؟ تو اس کے لیے میں یاد کروں گا کہ ایک حدیث کو سن لیجئے تاکہ اس کے بعد آپ کے لیے فیصلہ کرنے میں کوئی دقت نہ رہے حضرت ابی شہید خدری رضی اللہ تعالیٰ ندیش کے راوی ہیں اور اسے اپنے ماجہ نے روایت کیا ہے حضرت ابی شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کوئی اپنے آپ کو خود حقیر نہ کرے صاحبہ نے عزیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو خود حقیق کرنے کا مطلب کیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ کوئی ایسی بات دیکھو جس پہ تمہیں بولنا چاہیے تھا مگر تم نہیں بولے قیامت کے دن اللہ تمام مخلوق کے سامنے لائے گا اور پوچھے گا پلام تم نے ایسا کام دیکھا ایسا خلاف شرع کام دیکھا جس پہ تمہیں بولنا چاہیے تھا اور تم نہیں بولے کیوں کس چیز نے تمہیں بولنے سے روک دیا وہ آدمی کہے گا لوگوں کے ڈر نے اے میرے رب اے اللہ میں لوگوں کے استحصاہ سے ڈر گیا تھا لوگوں کی ناراضگی سے ڈر گیا تھا اللہ فرمائے گا تجھے تو یہ چاہیے تھا کہ تُو صرف مجھ سے ڈرتا یعنی ایک تو یہ ہے کہ دنیا میں لوگوں کے استحضا کا سامنا کرے انسان دنیا میں لوگوں کی نظروں میں حقیر بن جائے وقتی طور پہ اس کے ساتھ ٹٹھا کیا جائے کہ دیکھیے جی دی دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے اور آپ جو ہے وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں دنیا آگے جا رہی ہے آپ میں چودہ سو سال پندرہ سو سال پیچھے دھکیل رہے ہیں ایک تو یہ استحجا ہے جو دنیا میں آپ برداشت کریں اور آخرت میں اللہ کی نظروں میں آپ عزت پائیں ساری مخلوقات کے سامنے اللہ آپ کو عزت سے سرفرازے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ دنیا میں تو خوش کر لیں اپنے رشتہ داروں کو اپنے عزیزوں کو ان کی نظروں میں عزت پا وقار پا لیکن یہ کہ قیامت کے دن اللہ کی نظروں میں گر جائے انسان تو اس کا انتخاب انسان کو کرنا ہے کہ وہ دونوں میں سے کس کو زیادہ حقدار سمجھتے راضی رکھنے اب آپ آگے چلیے آپ وہاں شامل ہوتے ہیں کسی عزیز کے ہاں آپ وہاں دیکھتے ہیں کہ ایسا غیر نہیں کام ہو رہا ہے کہ جس پہ آپ کو بولنا چاہیے اب آپ بولتے ہیں وہاں کہ یہ جو کچھ ہو رہا یہ غلط ہے اسلام کے خلاف ہے آپ لوگ شرم کریں آپ اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں اور پھر ان کے احکامات کے خلاف یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو گویا عملہ ناپ ان کا انکار کر رہے ہیں تو یہ کہا جائے گا کہ آپ نے ہماری شادی میں فساد پھیلایا ہے ہماری شادی کو ناقوف کرنے کی کوشش کی ہے بلکہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے سر سازش کا الزام آ جائے کہ آپ نے ہمارے دشمنوں کے ساتھ مل کے ہمارے مہمانوں کو جو ہے وہ ان کی جڑ کی ہے اور ہمارے مہمانوں کی انثرت، ہماری انثرت ہے لہذا ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے آپ کا ان عزیزوں کے ساتھ رابطہ منقطع ہو تو آپ تو تھوڑی سی ناراضگی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جب کہ وہاں تو ہمیشہ کی ناراضگی پڑ گئی تھی. اس کے لیے آسان حال یہ ہے کہ انہیں خط کیے جب آپ کو دو مہینے تین مہینے ایک مہینہ پہلے اطلاع ملی ہے اس قسم کی کسی بات تو آپ انہیں خط کیے کہ آپ کی اس شادی میں شامل ہونے کے لیے ہم بسر و چشم تیار ہمیں بھی خوشی ہے لیکن ایک بات یہ ذرا نوٹ کر لیجئے گا کہ اگر وہاں کوئی غیر شرعی بات ہوتی ہے تو ہم وہاں پہ بولیں گے اس لیے کہ ہمارے ذمہ ہمارے اللہ اور اس کے رسول نے یہ کہا ہے کہ منترا رنگ پھل جو ہے روح بھیا دے تم میں سے جو کوئی غیر اسلامی کام ہوتا دیکھے تو اسے ہاتھ سے تبدیل کرنے کی کوشش کرے تو علم یس اگر وہ بھی نہیں کر سکتا تو اپنی زبان سے روکنے کی کوشش کرے فیض لمب یا طبح اگر اس کی بھی نہیں ہے توفیق تو پھر اپنے دل سے اسے نفرت کرے تو ہمیں تو وہاں بولنا ہے اور جب ہم بولیں گے تو پھر فساد بچے گا آپ کے مہمانوں کی جبی پر بل پڑیں گے اس وقت آپ ہمیں برا نہ کہیں اگر آپ ہمیں بدرو کرتے ہیں تو وہاں کوئی غیر شہری کام نہیں ہونا چاہیے اگر غیر شہری کام ہوگا تو ہم بولیں گے اور ہم بولیں گے تو آپ ہمیں کہیں گے فساد ڈالنے والے ہیں گویا ناراضگی بڑھے گی اب آپ اس شادی سے پہلے پہلے اس چیز کی ہمیں اطلاع دے دیں کہ آپ دونوں میں سے کون سی چیز اختیار کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم شرکت کریں آپ کی شادی میں ہماری شرکت کی آپ کو خوشی ہے آپ کی خواہش ہے دلی کے ہم اس میں شریک ہوں تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ پھر آپ غیر شہری کام نہ کریں ہم آئیں گے خوشی سے آئیں گے اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں ڈھول ڈھمکا بھی ہو وہاں عورتوں کا بھگڑا بھی ہو وہاں عورتیں اور مرد مل کے اور ویل ڈریس اور میک اپ کر کے آپس میں بیٹھیں اور باتیں کریں اور گپے ہنکیں اگر آپ کو وہ عزیز ہے کہ ہماری قربانی آپ کو دینی پڑے گی ہم اس میں شریک نہیں ہو سکتے یہ آپ کے کورٹ میں ہے آپ ہمیں جوابی ختم کیے کہ آپ اس پہ تیار ہیں آپ ہمیں قبول کریں گے یا اس غیر شرعی رسومات کو قبول کریں گے آپ کے عزیز آپ کا فیصلہ کر دیں گے کہ آپ کو آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے آپ کو فیصلہ کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی آپ ان سے جب یہ بات کریں گے تو وہ ہاتھ باندھ کے آپ سے کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی آپ شریف نہ لائیں بلکہ آپ شادی کے بعد سلام کرائی تھے دیجیے گا آپ کی بڑی بڑی مہربانی ہم ڈول ٹمکا نہیں چھوڑ سکتے بینڈ بازی نہیں چھوڑ سکتے یہ ہماری بیٹی کی ڈولی ہے کوئی جنازہ تو نہیں ہے ہم بیٹی بیا رہے ہیں ہماری بیٹی کماری ہے اس کی شادی ہو رہی ہے کوئی بیوہ تو نہیں ہے لہٰذا ہم وہ خوشی تو کریں گے جو ہندوؤں والی ہے آپ بے شک بتائیں تو گویا اب آپ کی لات ان پہ ہو گئی ہے کہ بھائی آپ نے غیر شریف کام خاطر ہمیں اپنی شادی اپنی شادی میں شامل ہونے سے روکا ہے نہ کہ آپ, کی, آپ کا معاملہ جو ہے وہ یہ ہو کہ وہ آپ سے ناراض ہوں بلکہ آپ کو ناراضگی کہ آپ کو وہ تو عزیز تھا وہ غیر شرعی رسمیں اور ہم آپ کو عزیز نہیں تھے اور دوسری بات اب آپ پہ آتی ہے آپ خود سوچیں کہ وہ عزیز جو غیر شرعی رسومات کا انتخاب کر لیتے ہیں آپ کے مقابلے میں تو کیا آپ خاطر آگ میں جانے پر تیار ہیں کیا آپ ان کی خاطر جو غیر شرعی رسم کو نہیں چھوڑ رہے آپ کی خاطر آپ ان کی خاطر اپنے اللہ کو چھوڑ دیں گے اللہ اور اس کے رسول کی نظروں میں گر جائیں گے دیامت کے دن تمام مخلوقات کے سامنے زندیل و رسوا ہونے پر تیار ہوں گے تو جو آپ کی خاطر یہ قربانی نہیں دیتے آپ ان کی خاطر اپنے اللہ کو کیوں نہ گے تو میں نے جو طریقہ بتلایا ہے خط و کتابت کے ذریعے سے آپ ان سے بات کر لیجیے. ان شاء اللہ آپ کا ہاتھ ان کے اوپر رہے گا آپ کی لات ان کے اوپر رہے گی نہ کہ ان کی آپ کے اوپر اور وہ خود آپ سے کہیں گے کہ آپ شادی میں شریک نہ ہو. تو یہ میں نے بات آپ کے سامنے رکھی ہے اب اس کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے مولوی صاحب نے نہیں کرنا اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم دین کی خاطر سٹینڈ نیم، دین کی خاطر اگر دشمی ہے یا دوستی ہے تو وہ دین کی خاطر ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں سے کسی دین کی خاطر ناراضگی ڈالی تھی حضور بڑے اکربا پرور تھے حضور بڑی اپنے رشتہ داروں کی اوبھک کرنے والے تھے لیکن اللہ کے مقابلے میں آپ کی بیٹیوں کو دو بیٹیوں کو جن کی ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی تلا دے دی گئی صرف اس بات پہ اللہ کے دن کی آپ نے برداشت کیا تو ہم اس نبی کی امت ہے کہ اللہ کی طاقت جس نے باپ کو بیٹے سے لڑایا ماموں کو بھانجے سے لڑایا اب جب وقت آئے ہمارے سر تو لڑنا تو دور کی بات رہی ہم گھر بیٹھنا بھی پسند نہ کریں اگر اللہ کی طاقت تو یہ ہماری بدمیسی بھی ہوگی اور یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ کی جا چکی ہے یہ واقعہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل سے کا ایک شخص اللہ کا بہت عبادت گزار تھا فرما بردار تھا لیکن اس بستی کے لوگ فاسق و فاجب تھے اللہ کے فرمان تھے اللہ کی حدوں کو توڑنے والے تھے اللہ نے اس بستی کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیا جبرائیل امین کو حکم ہوتا ہے کہ جاؤ اس بستی کو الٹ دو جبرائیل امین اٹ کرتے ہیں اللہ اس میں تو تیرا وہ بندہ بھی ہے کہ جس نے کبھی پلک کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں اللہ نے فرمایا جبرائیل پہل اس کے گھر سے کرو پہلے اس کے گھر کو پلٹو پھر پوری بستی کو اس کے گھر پر گرا دو اس کے سامنے میری حدے ڈبتی رہی اس کے سامنے لوگ میری نا فرمانی کرتے رہے اس کے ماتھے پر بل تک نہیں دینی حمیت اور غیرت اس نہیں لہذا عذاب کی پہل اچھے کے گھر تو اس کی روح سے اگر آپ وہاں شامل ہوتے ہیں تو آپ کو بولنا پڑے یہ جینی حمیت کا تقاضا ہے اور اگر آپ نہیں بولتے تو وہ آپ پردے میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کے باوجود کہ آپ نے جوائن کی ہے وہ سرمنی وہ جو رسم ہے وہ اپنے جوائن کی ہے آپ اس میں شامل ہوئے ہیں تو گویا جو کچھ بھی وہاں ہو رہا ہے وہ آپ کی رضا کیسے ہو رہا ہے تو میں سکھر آپ سے اس میں شریف ہوئے تو آپ کو بولنا پڑے اور آپ بولیں گے جیسا کہ میں نے پہلے کیا فساد پھیلے گا ناراضگی ہوگی لوگ آوازیں وہاں پہ کرتے ہیں پھر لوٹیں خود اپنے عزیز آپ کو طرح طرح کی باتیں کہیں گے کس کہ دنیا میں رہتے ہو کہاں سے آئے ہو دنیا جان پہ پہنچ کے یا تم کیا ہو تم ملا بن گئے ہو تو پھر یہ باتیں سن کے بھی آپ کا جی کھٹا ہوگا پھر بھی جل کے شیشے میں بال آئے گا تو اس سے پہلے یہ مناسب نہیں کہ آپ گھر بیٹھ جائیں اور وہ بھی گھر بیٹھنے سے پہلے جیسا کہ محنت کیا ان سے خطو کتاب کے ذریعے یہ بات کر کرنی اگر آپ غیر شریح رسومات وہاں کریں گے ہم اس پہ بولیں گے اگر آپ کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے تو ہم شریک ہونے کے لیے تیار ہیں سلمان کو ہم وہاں آئیں گے تو روکیں گے آپ کو اس سے لیکن اگر آپ برا بنائیں اس سے آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے گھر میں آ کے ہماری بےزنی کی ہے انہوں نے یا ہمارے گھریلو معاملات میں دخل دیا ہے انہوں نے ان رسومات پہ بول کے تو پھر آپ اپنے گھریلو معاملات کو اپنے گھر تک رکھیے ہم اپنے گھر بیٹھے ہوئے ٹھیک ہیں ہمیں وہاں شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کو فیصلہ شادی پہلے ہو جائے گا اگر وہ سب کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں تو آپ شامل ہوئی بخوشی اگر وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ذرا آپ کو چھوڑنے کے لیے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جب خواتین کو پردے کے بارے میں کہا جاتا ہے تو جواب نے یہ کہتی ہیں کہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے یا پردہ آنکھوں کا ہونا چاہیے تو یہ باتیں بالکل ٹھیک ہیں آنکھوں کا بھی پردہ ہوتا ہے دل کا بھی پردہ ہوتا ہے لیکن جسم کا بھی پردہ ہوتا ہے اللہ تعالی نے آنکھوں کے پردے کا بھی حکم کیا ہے کل نیل مکمنات مین سارے مومنات سے کہیے مومن عورتوں سے کہیے کہ اپنی نظروں کو جھکائے یہ آنکھوں کا پردہ ہے اور فرمایا بارہ دونوں بات لوٹ سے نہ کرو کسی نامرم سے اگر اس کے دل میں کوئی بیماری ہے تو کہیں اسے پانی نہ مل جائے کہیں وہ بیماری بڑھ نہ جائے دل کا پردہ ہے لیکن اللہ نے کے پردے کا بھی حکم دیا ہے فرمایا ایو ار نہ پیو کل ازواج کا و بنات کا وسائل اے نبی کہیے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور تمام مومن مردوں کی عورتوں سے کہیے یوج نین عالئی ہن جلابی اپنے اوپر لے لیں اپنی چادروں میں سے کچھ سے لے جنا گہرے پہ نزدیک کر لینا جا لینا ظاہر کہ اس وہاں یہ ہمارے ہاں کا جو برکہ ہے یہ مستعمل نہیں تھا چادریں استعمال ہوتی تھی تو چادریں تو وہ پہلے بھی لیتی تھی ظاہرہ وہ بگ پہن کے مدینے میں گھوما نہیں کرتی تھی شاپنگ نہیں کیا کرتی تھی چادر تو پہلے بھی لیتی یہ عورت کی فطرت ہے اگر وہ فطرت صحیح ہو مر نہ گئی ہو تو فرمایا اب چادر میں سے کچھ اپنے چہرے پر بھی لٹکا اس کا سباب بھی بیان کر دیا گیا ہو اور اپنا تاکہ وہ پہچان لی جائے بلا یوز اور ستائی نہ جائے یعنی اس کا لباس بتلا دے کہ یہ شریف گرانے کی عورت ہے یہ اچھے خیالات کی عامل عورت ہے اس کے خیالات اچھے ہیں یہ نہیں چاہتی کہ چھیلا جائے اس لیے یہ پردے میں لکھتی ہوئی ہے تو اللہ نے جلال کا وہ پردہ عطا فرمایا ہے اور کو پر وہ جسمانی طور پہ وہ کمزور ہے کہ پھر کبھی کسی بڑے سے بڑے بدماش کی ضرورت نہیں ہوگی جو سورج میں فکرا کرتی. اور اگر حال یہ ہے کہ اپ بھی فل ہے تو دوپٹہ بھی غائب ہے بال بھی کٹے ہوئے ہیں گلا بھی کھلا ہے کمیز بھی ٹائٹ ہے اونچی ہری والی جوتی ہے چلتے ہوئے بھی چاہے بہت جھولا جا رہا ہے دیکھنے والا کیا سمجھے گا کیوں نکلی ہے باہر یہ کس کو دکھا رہی دکھا رہی ہے تو پھر کیوں دکھا رہی یہ پسند کیا جائے اور ظاہرہ کے اگر کوئی پسند کرتا ہے تو پھر اس پسند کا اظہار بھی ہونا چاہیے ورنہ سوربھ کو کیسے پتا چلے گا کہ مجھے پسند کیا گیا میرا میک اپ کسی کو پسند آیا ہے میرا یہ ماڈل بننا کسی کو پسند آیا ہے اس کا اظہار بھی تو اسے چاہیے ہوگا اس کا اظہار پھر کسی کی شکل میں ہوتا ہے فکرے کی شکل میں ہوتا ہے اس کا اظہار پھر چھوٹے سے کمکر کی شکل میں ہوتا ہے تو یہ تو دعوت نہیں جاتی فرمایا لے جو اور اپنا وہ چہرے کو ڈھانک لینا اس لیے ہوگا کہ وہ پہچان لیں گے یہ ان عورتوں میں سے عورت نہیں یہ اپنے آپ کو کسی کی امانت سمجھ دی اس کا چہرہ بھی کسی کی امانت ہے اس کا جسم بھی کسی کی امانت ہے اس کی آواز بھی کسی کی امانت ہے اب رہا یہ معاملہ کہ دل کا پردہ ہوتا ہے دل صاف ہونا چاہیے تو ظاہر ہے کہ ہمارا تو ایمان یہ ہے اور تمام مسلمانوں کا ہونا چاہیے کہ نبی کی بیویوں اور بیٹیوں سے زیادہ تو کسی کا دل صاف نہیں ہوتا اگر انہیں یہ حکم دیا جا رہا بات اگر کرو کسی سے تو آواز میں لوج نہ آئے اگلا اس کو غلط مطلب پہنا لے تو ظاہر دنیا کی باقی عورتیں کو پھر کسی کس بات صحابہ اکرام رضوان اللہ اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے اور ہمارا ایمان بھی ہے کہ انبیاء کے بعد آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ اللہ کے رسول کے صحابی انہیں کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ان سے سوال کرو ان کے گھر کے لیے گئے ہو رہا تو ان سے پردے کے پیچھے سے مانگو خیر اللہ کم و اللہ یہ تمہارے لیے بھی بہتر ہے یہ ان کے لیے بھی بہتر ہلا یہ بات آپ سمجھے گا کہ اللہ کے رسول کی دنیا پوری امت کی مائیں اور ان سے نکاح اس کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کھانا مانگنا ہے تو پردے کے پیچھے سے مانگو اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ اگر تم پردے کے پیچھے سے بھی کسی کو ضرورت پڑ گئی ہے گفتگو کرنے کی کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے آپ سے تو فرمایا فلاح ہے بالکل بات میں آئے وہ جو عورت کی آواز میں ہوتا ہے اپنا ایک نسن عورت کی آواز عورت کی آواز بھی جینت اور عورت کی نہ عورت کہا گیا عورت, عورت, عورت, عورت کا مطلب ہوتا ہے چھپی ہوئی چیز مرد کا ناپ سے لے کر گٹوں تک کا حصہ عورت ہے اور خاتون کا پورا جسم عورت ہے یعنی وہ چیز جو چھپی اب جو گھٹنوں کا شرٹ پہن کے آ گئی اور ساری کے نام پر اس نے اپنے جسم کا اکثر حصہ ننگا کر دیا ہے اسے بھی لوگ عورت ہی کہتے ہیں سمجھتے نہیں ورنہ وہ عورت تو نہیں ہے عورت کا مطلب ہوتا ہے چیز جو ننگی ہو گئی وہ عورت تو نہیں نہیں تو عورت کی آواز بھی جیتنا ہے اس لیے عورت مردوں کی امامت نہیں کروا آپ غور کیجیے عورت مردوں میں بلند آواز سے قتل نہیں کر سکتی حالانکہ وہ اللہ کی کلام ہے تو گانا گانے کی گنجائش کہاں نکلتی ہے اسی لیے ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریڈیو پہ جو اناؤنسر ہوتے ہیں وہ لوگ آواز کا ٹیسٹ لیتے ہیں عورت بڑھی ہو بدسورت ہو لیکن آواز اگر اس کی خوبصورت ہو تو وہ فوراً لے لیتے ہیں آپ پتہ نہیں کتنے نازیدہ آشک پیدا ہو جاتے ہیں معاشرے میں خط لکھ رہے ہیں پیاری بازی حالانکہ انہوں نے اپنی سجی بازی کو بھی کبھی باتی نہ کہا ہوگا وہ لکھ رہے ہیں آپ کی آواز بڑی اچھی ہے آپ بڑی اچھی باتیں کرتی ہیں تو وہ نازیدہ آشک معاشرے میں پیدا ہو جاتے ہیں اس آواز پہ لہٰذا عورت کی آواز کے معاملے میں بھی سختی سے حکم دیا گیا کہ اسے بھی چھپایا جائے اسی طرح عورت کا زیور ہے اس کے بارے میں سر پایا بلایا وہ اپنے پاؤں دور سے مار کے نہ چلے تاکہ وہ ظاہر ہو جائے کسی نے کوئی پازے پہنی ہوئی ہے پاؤں مارنے سے دور سے چلنے سے یہ اگر بتلانا مطلوب ہے کہ کسی کو پتا چلے کہ انہوں نے پازے پہنی ہوئی ہے تو یہ بات بھی بڑی ناجائز جائے تو غیر مار کے نکلو گفتگو کرو تو بات میں نامیرم کے ساتھ لوج نہ آئے جس طرح کا لوج آ کر ہماری مارڈن سوسائٹی میں آتا ہے کہ جو ہی وہ کہتی ہیں کہ سلام علیکم جی اور وہ قربان کرتا تن من دن سے آپ اور کیوں روکا گیا فلاں فلاں بعض میں لوج نہ آئے گی اور اسی کا نتیجہ نکلتا ہے پھر پہلے باہر لاتے ہیں لوگوں کو دکھلاتے ہیں کسی طرح جس طرح کوئی آدمی کیش چالیس ہزار پچاس ہزار پہلے لے کے گھومے بازار میں خوب لوگوں کو دکھلائے اور اس کے بعد گھر لا کے اس کو بیگ کو رکھ دے رات کو ڈھاکہ پڑے گھر والے بھی مارے جائیں پیسے بھی چوری ہو جائیں اور وہ کہے کہ خط جو ہے غلطی ساری چور کی ہے تو غلطی چور بھی غلطی اس شخص کی بھی ہے کہ جس نے چور کو دعوت کی ہے کہ میرے پاس مال ہے آؤ عورت کو لے کے بازار میں گھومنا فنکشن میں اسے لے کے جانا لوگوں کو بتلانا میری بیوی بڑی خوبصورت ہے اس کے بعد اگر کوئی شخص جو کر جاتا ہے مارنے میں کوئی لڑکی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد عورت کو بھی مارنا اس مد کو بھی مارنا جیسا ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ بہن کو قتل کر دیا بیوی کو قتل کر دیا اس جرم میں کے فلاح کے ساتھ ناجائز طلباث تھے تو اس میں تو گولی تمہیں بھی مارنی چاہیے اس لیے کہ اس میں تم بھی شریف ہو تم نے دعوت کیا اور تو اسلام ان ساری چیزوں کو روکتا ہے اسلام سزا نہیں کرنا چاہتا